اندر ولاب بھی نکلیمت دین پیش کرنا بلاخ اور خطواں دین کو بیان کرنا اگلے کو قائم رکھنا اسباب ہوتے لوگوں نے اس بھابی جانبداری فروج جا سی فرما بابا مسائل کی پیش کرنے رہا اور کو شکوہ شکایت ہو سکے باقی الزام ابی پاک رسول لیکن خرا کی حال لیکن انتخاب کیتا اشتہاد جنا اشتہ نہیں سمجھ لگی لیکن آخر جڑی خطا پیدا تھے سمجھ لگی ادا بھی تو کو منشاہی اجے میں بھی تاریخ دے وچ ایتھے ای امام جنوں انتخاب کیتے امام حسین رضی اللہ تعالی جو جڑے امام حسن پاک ہلے ہن ای والا سوال اعتراضات کیتے ہوند تے یہ بعد وچ مسئلہ بنیا امام حسین دے یزید دا پہلے سروں تھی اگیا اعتراضات بات ثابت حضرت, حضرت محمد بن ابوبکر نے صاف فرمایا کہ بنا کہ ابھی طریقہ اسلام طریقہ کسرا دل چڑ گے خالی نہیں اولاد یعنی خاندان ہی رکھی اتنے جبکہ اولادی اکبر خاندان دیکھنی جدی صدیق اکبر پاک دن تہ جن صحابہ بھی جی سمجھتے ہیں صد کی بات ایک ہی تصدیق ہوتی اے اورو سعید صاحب نے پوتر دجائے تو نے کا ہے نا انہوں نے بات کی تھی اچھا محمد الی نہ کی تو نے نا انہوں کو بیعت والا تھوڑی تھوڑی انہوں بیعت جن نہیں کی نہیں کیتی جن نے کی والا تھوڑی نہیں تے جن نے کی تھی حضرت عبداللہ ابن عمر کیتے نہیں تھوڑی محمد بن الفیہ کیتے نہیں تھوڑی اچھا تے حسینک کا مرد وہ کت جان دیا جا. حسین پاک حسن پاک ہے نا مومن سفا کی حسن پاک وقل مت وڈن کا وہ جہاں باسوا پی اور این مسلے دے اندر مولا حسین سی کا اجتہاس جہرا خط اور جہاں صحابہ بیعت کر چکے جیسے انہوں نے اشتہاس جہرا تھی سوائے نقصان دہ نہیں تھے شیتانی لوگ نرگے چ گا. اور اسلام چڑ کٹ کے سر پر لیکن یزید کی ہی نہ کر قبول جو کل اے سارے اتفاق ہے. امام پاک ظلمن اگر کتب کرنگ ظلم وا گ آئندے موقف بدلے انہیں ولا انہیں نہیں سنیا <سؤال> کہیں معی تھی جن تحقیق نہ <coughs> کیونکہ اس مت دمان ہے گنا شرم محال ہونا یعنی شریت فیصلہ کرے کہ اس سے گناہ نہیں ہو سکتا لہذا ہر حال میں اسی کی تباہ کرو اس مت مان لیکن ایک اسمتنی رمب رمب خلاف شریف پہلے یعنی مخالفت دیتے نسبت اختلاف تاویل میرے خطاط ہوگا اوسی امر اوسی کوئی قانون بنسی تو ان کی حد کچھ ٹرسی بنتے یہ تو قانون امر نہ ہوئے نا معصیت غیر معصیت نہیں بن سکتی عوام میرا وال خواہش اکل چوتھی نا سامان جم... کی... باقی دوست بے سارے ہے